أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم اور کفر کرنے والوں نے ایمان لانے والوں سے کہا اگر وہ دین بہتر ہوتا تو وہ عام لوگ اس کو قبول کرنے میں ہم سے پہل نہ کرتے اور جب انہوں نے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہ پائی تو اب وہ ضرور کہیں گے کہ ایک قدیم جھوٹ ہے اویل قوبی نہیں کیوں وهذا كتاب مصدق الذين ظلموا اور اس قرآن سے پہلے موسا کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی اور یہ قرآن عربی زبان میں تصدیق کرنے والی کتاب ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اولاد یہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أعمل صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَاتَ اللَّهُ وَأَصْلِحْنِي فِي ذُرِّيَّتِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا اس کی معنی سے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور تکلیف سے جنا اور اس کا حمل اور دودھ چھوڑانا اور اس کا حمل اور دودھ چھوڑانا تیس ماہ کی مدت ہے حتیٰ کہ جب وہ اپنی قوت و طاقت مطلب کمال جوانی کو پہنچا اور چالیس برس کا ہو گیا تو اس نے دعا کی اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو ت نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تو پسند کرے اور تو میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف کفار مکہ حضرت بلال عمار سہیب اور خباب رضی اللہ عنہم جیسے مسلمانوں کو جو غریب و نادار قسم کے لوگ تھے لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا دیکھ کر کہتے کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت و ذی مرتبہ لوگ سے ذی عزت و ذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اسے قبول کرتے نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے یعنی اپنے طور پر انہوں نے اپنی بابت یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے اس لیے اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتا اور جب ہم نے اسے انہیں اپنایا اور جب ہم نے اسے نہیں اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ پرانا جھوٹ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ ہے یعنی قرآن کو انہوں نے پرانا جھوٹ قرار دیا ہے جیسے وہ اسے اساطیر الاولین بھی کہتے تھے حالانکہ دنیاوی مال و دولت میں ممتاز ہونا عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں جیسے ان کو مغالطہ ہوا یا شیطان نے مغالطے میں ڈالا عند اللہ مقبولیت کے لیے تو ایمان و اخلاص کی ضرورت ہے اور اس دولت ایمان و اخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے جیسے وہ مال و دولت آزمائش کے طور پر جس کو چاہتا ہے دیتا ہے پھر اس مشقت و تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے ہے جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی مطلب وضع حمل وض حمل کی تکلیف صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے اسی طرح رضاط کی تکلیف بھی اکیلی ماں ہی اٹھاتی ہے باپ کی اس میں شرکت نہیں اسی لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسنِ سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری ماں اس نے پھر یہی پوچھا آپ نے یہی جواب دیا تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ بھوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 2548 پھر فصالن کے معنی دودھ چھڑانا ہے اس سے بعد صحابہ نے استدلال کیا ہے کہ کم از کم مدت حمل چھ مہینے ہے یعنی چھ مہینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو یا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال ہی کا ہوگا حرام کا نہیں اس لیے کہ قرآن نے مدت رضاعت دو سال مطلب چوبیس مہینے بتلائی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اور سورہ لقمان آیت نمبر چودہ اس حساب سے مدت حمل صرف چھ مہینے ہی باقی رہ جاتی ہے پھر اشودہو کے زمانے سے مراد جوانی ہے بعض نے اسے اٹھارہ سال سے تعبیر کیا ہے حتیٰ کہ پھر بڑھنے بڑھتے بڑھتے چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا یہ عمر قوائے عقلی کی مکمل پختگی کی عمر ہے اس لیے اسی لیے مفسرین کی رائے ہے کہ ہر نبی کو چالیس سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا گیا بھوالے فتح القدیر پھر او ذینی بیمعین ہے مجھے توفیق دے اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے یعنی ربی او ذینی سے من المسلمین تک پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں تو یہ جنتیوں میں ہوں گے یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا رہا ہے وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّلْ لَكُمَا أَتْعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي و هما يستغيثان الله ويليك امين ان وعد الله حقا فيقول ما هذا الا اساطير اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف مطلب افسوس ہے کیا تم دونوں مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جب کہ وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے اور کہتے ہیں تو ہلاک ہو جائے ایمان لے آ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تب وہ کہتا ہے یہ تو بس اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں انہم کانو خاسرین یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو گئی جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے ہیں بے شک وہ خسارہ پانے والے تھے وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِنُوا وَلِي وَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا تجزون بما كنتم فی الحق وبما كنتم تفسقون اور جس دن اہل کفر کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا تم نے دنیاوی زندگی ہی میں اپنی لذتوں کا پورا حصہ لے لیا اور تم نے ان سے فائدہ اٹھا لیا چنانچہ آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی اس لیے کہ تم زمین میں نہ حق تکبر کرتے رہے اور اس لیے کہ تم فس کو فجور کرتے رہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف سابقہ آیت میں سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی تھی اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہے اف لکما افسوس ہے تم پر اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی نافرمان اولاد باپ کی ناسخانہ باتوں پر یا دعوت ایمان و عمل صالح پر ناگواری اور شدت غیظ کا اظہار کرتی ہے جس کی اولاد کو قطن اجازت نہیں ہے یہ آیت عام ہے ہر نافرمان اولاد اس کی مسداق ہے پھر مطلب ہے کہ وہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آئے حالانکہ دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب قیامت والے دن زندہ ہونا ہے جس کے بعد حساب ہوگا پھر ماں باپ مسلمان ہوں اور اولاد کافر تو وہاں اولاد اور والدین کے درمیان اسی طرح تکرار اور بحث ہوتی ہے جس کا ایک نمونہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے جو پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا یا شیطان کے جواب میں جو اللہ نے فرمایا تھا <أجمعین> سورحسات نمبر پچاسی میں <تصفيق> جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا پھر یعنی یہ بھی ان کافروں میں شامل ہو گئے جو انسانوں اور جنوں میں سے قیامت والے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے پھر مومن اور کافر دونوں کا ان کے عملوں کے مطابق اللہ کے ہاں مرتبہ ہوگا مومن مراتب عالیہ سے سرفراز ہوں گے اور کافر جہنم کے پست ترین درجوں میں ہوں گے پھر گناہگار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی اور نیکوکار کار کے سلے میں کمی نہیں ہوگی بلکہ ہر ایک کو خیر یا شر میں سے وہی کچھ ملے گا جس کا وہ مستحق ہوگا پھر یعنی اس وقت کو یاد کرو جب کافروں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ دیکھ رہے یا اس کے قریب ہوں گے بعض نے یو اردو کے معنی یو ادب کے کیے ہیں اور بعض کہتے ہیں کلام میں قلب ہے مطلب ہے کہ جب آگ ان پر پیش کی جائے گی تو عرض النار علیہم المال فتح القدیر پھر طیبات بات سے مراد و نعمتیں ہیں جو انسان ذوق و شوق سے کھاتے پیتے اور استعمال کرتے اور لذت و فرحت محسوس کرتے ہیں لیکن آخرت کی فکر کے ساتھ ان کا استعمال ہو تو بات اور ہے جیسے مومن کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی اطاعت کر کے شکر الہی کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے لیکن فکر آخرت سے بے نیازی کے ساتھ ان کا استعمال انسان کو سرکش اور باغی بنا دیتا ہے جیسے کافر کا رویہ ہوتا ہے اور یوں وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے چنانچہ مومن کو تو اس کے شکر و اطاعت کی وجہ سے یہ نعمتیں بلکہ ان سے بدر جہاں بہتر نعمتیں آخرت میں پھر مل جائیں گی جب کافروں کو وہی کچھ کہا جائے گا جو یہاں آیت میں مذکور ہے جب کافروں کو وہی کچھ کہا جائے گا جو آیت میں یہاں مذکور ہے کا دوسرا ترجمہ ہے دنیا کی زندگی میں تم نے اپنے مزے اڑا لیے اور خوب فائدہ اٹھا لیا پھر ان کے عذاب کے دو سبب بیان فرمائے نہ حق تکبر جس کی بنیاد پر انسان حق کا اتباع کرنے سے گریز کرتا ہے اور دوسرا فسق یعنی بے خوفی کے ساتھ معاشی کا ارتکاب یہ دونوں باتیں تمام کافروں میں مشترکہ ہوتی ہیں اہل ایمان کو ان دونوں باتوں سے اپنا دامن بچانا چاہیے ملحوظہ بعض کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے عمدہ خوراک وغیرہ آتی تو یہ آیت نہیں یاد آ جاتی تو یہ آیت انہیں یاد آ جاتی بعض صحابِ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے عمدہ خوراک وغیرہ آتی تو یہ آیت انہیں یاد آ جاتی اور وہ اس ڈر سے اسے ترک کر دیتے کہ کہیں آخرت میں ہمیں بھی یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تم نے اپنے مزے دنیا میں لوٹ لیے بوالے تفسیر و قرتبی تو یہ ان کی وہ کیفیت ہے جو غائت ورع اور زہد و تقوع کی مظہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھی نعمتوں کا استعمال وہ جائز نہیں سمجھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت مِنْ من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 اور آج کے بھائی ہود کو یاد کیجیے جب اس نے احکاف مطلب یمن میں اپنی قوم کو ڈرایا اور یقیناً اس سے پہلے بھی کئی ڈرانے والے گزر چکے اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو بلا شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں قوان قالوا عن فأتنا بما تعدنا إن كنت من <تصفح> انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے پھیر دے چنانچہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے قَالَ إِنَّ مَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّقُكُمْ مَا أُعْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ حود نے کہا بس اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہ چیز پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کرتے ہو پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ ان کی وادیوں کے سامنے ایک بادل چلا آ رہا ہے وہ کہنے لگے یہ بادل ہم پر بارش برسانے والا ہے ہود نے کہا نہیں بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جسے تم جلدی طلب کرتے تھے یہ آندھی ہے اس میں نہایت دردناک عذاب ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف احقاف حقف کی جمع ہے ریت کا بلند مستطیل ٹیلا بعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار کے کیے ہیں یہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم عاد اولی کے علاقے کا نام ہے جو حضرت موت یمن کے قریب تھا کفوار مکہ کی تکزیب کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے پھر یوم عویم یا یوم عظیم سے مراد قیامت کا دن ہے جسے اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے بجا طور پر بڑا دن کہا گیا ہے بجا طور پر بڑا دن کہا گیا ہے پھر فکانہ یہ یا لی آنا یا یہ تضیل سے متقارب المانا ہے تاکہ تو ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے پھیر دے روک دے ہٹا دے پھر یعنی عذاب کب آئے گا یا دنیا میں نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں تمہیں عذاب دیا جائے گا اس کا علم صرف اللہ کو ہے وہی اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے پھر کہ ایک تو کفر پر اصرار کر رہے ہو دوسرے مجھ سے ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جو میرے اختیار میں نہیں ہے پھر عرصہ دراز سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی امڑتے بادل دیکھ کر خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی بادل کو عارضن اس لیے کہا گیا یا اس لیے کہا ہے کہ بادل عرض آسمان پر ظاہر ہوتا ہے پھر یہ حضرت حود علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم جلد لانے کا مطالبہ کر رہے تھے پھر یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کی ہلاکت ہوئی ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیت سے ان کو اور ان کی ہر چیز کو تباہ کر گئی اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی لیکن آپ کے چہرے پر اس کے برعکس تشویش کے آثار نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا جب کہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا بحوال صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 4829 و صحیح مسلم حدیث نمبر 899 ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب باد تند چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اللہ خیر و خیرہ خیرمت کمیشری ہے شر رما فی ہے اور شر رما ارسیلت بے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو ننانوے مطلب اے اللہ بے شک میں تجھ سے اس ہوا کی خیر و برکت اور جو خیر اس میں ہے اس کی اور جس خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کا سوال کرتا ہوں اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس ہوا کے شر سے اور اس شر سے جو اس میں ہے اور اس شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اور جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا اور خوف کی سی ایک کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی جس سے آپ بے چین رہتے کبھی باہر نکلتے کبھی اندر داخل ہوتے کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے پھر جب بارش ہو جاتی تو آپ اطمینان کا سانس لیتے بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 899 پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تُدَمِّرُ کُلَّ شَيْئٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَاءِ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجِزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گی پھر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں وَولقَدَ مَكَ النهُ فيِي مَا إِ مَكَ النكُم فيِيهِ وَجَعللنا لَهُم سَمع وَأَبَصَارَ وأفْئِدَةَ فَمَا أَغْنَاعَنهُم سَمهُمْ وَلاَا أَبَصَارهُم وَلَا أَفْئِذَتهُم م شيءَيْ من اذ كانوا اللہ وحاق ما كانوا به اور یقیناً ہم نے قوم آت کو اس چیز کی قدرت دی تھی جس کی تمہیں قدرت نہیں دی اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے تو ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے دلوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا جبکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مزاک اڑاتے تھے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَضْجِعُونَ اور البتہ تحقیق ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کر دیں اور ہم نے آیات پھر پھر کر بیان کی تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کرے پھر ان لوگوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جنہیں انہوں نے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا بلکہ وہ معبود ان سے گم ہو گئے اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور ان کا افتراء اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی مکین گھر والے سب تباہ ہو گئے اور صرف مکانات گھر نشان عبرت کے طور پر باقی رہ گئے پھر یہ اہل مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو تم سے پہلی قومیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا قوت و شوکت میں تم سے کہیں زیادہ تھیں لیکن جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں آنکھ کان اور دل کو حق کے سننے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا تو بالاخر ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور یہ چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں پھر یعنی جس عذاب کو وہ انہونا سمجھ کر بطور استحض کہا کرتے تھے کہ لے آ اپنا عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں ایسا گھیرا کہ پھر اس سے نکل نہ سکے پھر آس پاس سے آد سمود اور لوت کی وہ بستیاں مراد ہیں جو حجاز کے قریب ہی تھیں اور یمن اور شام اور فلسطین کی طرف آتے جاتے ان سے ان کا گزر ہوتا تھا پھر یعنی ہم نے مختلف انداز سے اور مختلف نو کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے کہ شاید وہ توبہ کر لیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے پھر یعنی جن معبودوں کو وہ تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی بلکہ وہ اس موقع پر آئے ہی نہیں بلکہ گم رہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ مشرقین مکہ بتوں کو الہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہیں بارگاہ الہی میں قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے تھے اللہ نے اس وسیلے کو یہاں اف کن مطلب جھوٹ اور افطرا مطلب بہتان قرار دے کر واضح فرما دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے